السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تعالی انہ أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيضي دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود بن نسئي وصحه حبان والحاكم مستن ابو حتم آج سے کتاب الطہارہ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اور اس باب کا تعلق خواتین سے ہے لیکن مردوں کے لیے بھی ان وسائل کا جاننا نہایت اہم اور ضروری ہے کیونکہ آج کل کی خواتین صاحب اکرام کے زمانے کی خواتین سے بالکل مختلف ہیں کیونکہ ان کے یہاں جب کوئی اس طرح سے اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا تھا جس کا تعلق خاص عورتوں سے ہوتا تو وہ بلا جھجک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے دریافت کر لیا کرتی تھی لیکن آج کل بہت سارے مسائل خواتین کے خواتین بھی نہیں جانتی ہیں مرد حضرات بھی نہیں جانتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی اور غلطیوں کا تعلق دین سے ہوتا ہے جو مسائل آج بیان کیے جائیں گے عورتوں کے مخصوص مسائل حیض اور نفاذ اور استحاظے کے مسائل ان میں بہت ساری عورتیں غلطیاں کرتی ہیں مثال کے طور پر ایک خون یا بلڈ عورتوں کے لیے مقدر ہوا ہے جن ایام میں عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں نماز نہیں پڑھتی ہیں لیکن ان ایام کے علاوہ باقی اگر کبھی کسی عورت کو کوئی بیماری ہو بیماری کی وجہ سے کچھ خون جاری ہوتا ہے مخصوص جگہ سے تو ان ایام میں بھی بہت ساری عورتیں نہ جانکاری کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ایام میں بھی نماز چھوڑ دیتی ہیں جبکہ نماز پانچ وقت کی فرض ہے ناپاکی کی دنوں میں چھوڑنے کی رخصت ہے رخصت کیا چھوڑنا ضروری ہے ان کے لیے باقی اور دنوں میں بیماری کی وجہ سے اگر کسی طرح کا کوئی خر نکلتا ہے جسے دم استحاظہ کہتے ہیں تو ان ایام میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زو کر کے نماز پڑھیں لیکن اس میں بھی بہت ساری عورتیں غلطیاں کرتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت ہے اور جو ہے نماز چھوڑ دیتی ہے اسی طرح سے ولادت کے بعد زیادہ سے زیادہ مدت جو دم نفاس یعنی ایک خاص قسم کا خون جاری ہوتا ہے نکلتا ہے ولادت کے بعد زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے لیکن کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے کوئی عورت دس دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے کوئی عورت بیس دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے پچیس تیس دن کے اندر بھی پاک ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ چالیس دن تک جو ہے وہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں اپنے آپ کو شمار کرے اور اپنے لیے جو ہے نماز کو معاف سمجھے اس میں بھی بہت ساری عورتیں غلطیاں کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ چالیس دن ضروری ہے اور چالیس دن تک نماز وغیرہ نہیں پڑتی ہیں جبکہ اس سے پہلے ہی ان کا خون رک جاتا ہے اور وہ پاکی کی حالت میں ہو جاتی ہے تو یہ اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور کتاب میں اس کا ذکر ہے تمام فکار محدثین اور دوسرے علماء ذکر کرتے ہیں کتاب و میں اس مسئلے کو بھی آج کا مسئلہ ہے دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث نمبر 118 پیج نمبر 130 118 حدیث نمبر ہے اور 130 سو پیج نمبر ہے عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی قبیش رضی اللہ تعالی عنہا کو بیماری کا خون نکلتا تھا جس خون کو استحاظہ کا خون دمے استحاظہ کہتے ہیں استہزا کا خون کال تستہاد یعنی یہاں استحزا کی بیماری کا شکار تھی استحاظہ کا خون آتا تھا ان کو تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے مسئلہ دریافت کیا تو کیا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فر سے کہا کہ ان ندمن خیو دمن عصوت کے حیض کا جو خون ہوتا ہے ناپاکی والا جو خون ہوتا ہے جن ایام میں نماز معاف ہے وہ خون جو ہے خاص خون ہوتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے اور جو ہے کالے رنگ کا خون ہوتا ہے جس کو عورتیں جانتی ہیں عام خون سے وہ ایک الگ خون ہوتا ہے اور اس میں قسم کی بدبو بھی ہوتی ہے تو جب اس طرح کا خون آئے تو سمجھو کہ تم ناپاکی کی حالت میں ہو اور اس کے علاوہ اگر خون ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہ ان کان زالی کا فارمسی کیا جب اس طرح کا خون کالا اور بدبودار خون ہو تو ان دنوں میں تم نماز سے رک جاؤ تو تمہارے ناپاکی کے ایام ہے میں نماز نہ پڑھو پہلا کان آ لیکن اگر دوسری قسم کا دوسرے رنگ کا خون ہو عام سے کمزوری کی وجہ سے یا اسی طرح سے کسی بیماری کے سبب سے خون جو ہے وہ نکلتا ہے اس کے علاوہ بھی ناپاٹی کے دنوں کے علاوہ بھی خون نکلتا ہے وہ کالا خون نہیں ہوتا اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ جو ہے زردی مائل کچھ اس طرح کا کلر کا جو ہے نکلتا ہے لیکن اس سے نماز عورت نہیں چھوڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرمایا <وَصَلِّ> دوسرا خون ہو تو وضو کرو نماز پڑھو ہاں اس میں اس بات کا خیال کیا جائے گا کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے عورت پڑھے گی اس خون کے جاری ہونے کی وجہ سے اس کا اس کا جو ہے وضو باقی نہیں رہے گا ایک وقت میں ایک وقت کی نماز وہ پڑھ لے گی ظہر کی نماز سنت اور جو ہے فرض کے ساتھ نماز ادا کر لے گی لیکن وضو سے اصر کی نماز نہیں پڑھ سکتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں ہوا کہ ان یام میں عورت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوگی اور وضو کر کے نماز پڑھے گی آگے حدیث آئے گی ایک حدیث میں غسل کرنے کا بھی حکم ہے وہی حدیث اسما اچھا اس باعث یہ حدیث جو ہے آپ کی کتاب میں کتاب شاید ایک آدھ دو لوگ لیے ہیں آپ کی کتاب میں نیچے ایک سو نمبر کی حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے جبکہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے ابو داود نسری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے نے اس کو صحیح کہا ہے حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر کیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے حسن صحیح کہا ہے تو یہ حدیث کیا ہے قابل حجت ہے قابل اعتبار ہے اور اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس میں ایک اہم بات کا حکم ہے وہ یہ کہ استحزا کا خون جب جاری ہوگا یا کسی کو یہ بیماری ہوگی تو آگے حدیث آ رہی جس میں غسل کرنے کا حکم ہے اس میں کیا ہے فتوی وسلی وضو کرو اور نماز آگے روایت ہے اسما بنت تھے رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے ابوداؤد ہی کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کیول تجلس سی مرکن فعل آغاد سفرتن فوکلمات پل تر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خون کے جانکاری کا اور معلومات کا طریقہ بتایا کہ کسی بڑے برتن میں وہ بیٹھ جائے اور اس میں جب پانی پر جو ہے وہ زردی مائل خون دیکھیں زردی دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ استحاظہ کا خون ہے اس کا خون نہیں ہے کس کا, کا جو ہے حیض والا خون نہیں ہے تو ان کو پہچاننے کے لیے اگر عورت جو ہے کسی اور ذریعے سے روئی کے ذریعے سے یا ٹیشو کے ذریعے سے اس طرح کے ذریعے سے اس کو اندازہ لگا لے کہ ہاں کس طرح کا خون ہے تو اسی اعتبار سے وہ عمل کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا ان کو کیا حکم دیا ان کو حکم دیا کہ وہ ظہر اور عصر کے لیے وضو کرے ظہر اور عصر کے لیے غسل کرے اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسلے کریں اور فجر کے لیے علاحدہ ایک غسلے کریں تو اس حدیث میں اور یہ بھی حدیث کیا کہتے ہیں صحیح یہ حدیث کا ٹکڑا جو ہے صحیح شیخ البان رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ صحیح اور اسی میں ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, روا... ایک دوسری روایت ہے یہ ٹکڑا نہیں دوسری روایت ہے اس تعلق سے اس میں ہے کہ غسلے کرنے کا حکم ہے پچھلی حدیث میں وضو کرنے کا حکم ہے تو اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عورت غسلے کرے گی پانچ وقت کے لیے تین غسلے کرے گی ظہر آستر کے لیے ایک غسلے کرے گی اور مغرب ویشا کے لیے ایک غسلے کرے گی یہاں غسلے کا حکم ہے اور پچھلی روایت میں وضو کا حکم ہے تو گویا کہ دونوں روایتوں میں کیا ہو گیا ٹکراؤ ہو گیا تعارض ہو گیا تو اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو غسل کرنے والی بات ہے یہ واجبی حکم نہیں ہے یہ واجبی حکم نہیں ہے مستحب ہے اگر کوئی عورت غسل کر سکے اور اس, کے اس سے جو ہے اس کی بیماری کے بڑھنے کا یا بیمار ہو جانے کا موسم کے حساب سے خطرہ نہ ہو تو اگر غسل کر لے تو اس کے لیے افضل اور بہتر ہے مستحب ہے ورنہ تو وضو کر کے نماز پڑھے گی کافی ہے حصل کیونکہ اور بھی روایتیں ہیں تو غسل تو عورت کرے گی اس کے لیے علما نے یہ بتایا ہے کہ ظہر کے لیے جو غسلے کرے گی ظہر کے آخری وقت میں غسلے کرے گی ظہر کے وقت میں آخری وقت میں غسلے کر کے زہر کی نماز پڑھ لے گی اور اس کے بعد جو ہے اثر کا وقت داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں تو اصر کی نماز پڑھ لے گی گویا کہ جمع بین السلاطین کرے گی لیکن جمع بین السلاطین یہ اصلی جمع بین السلاطین نہیں ہوگا یہ سوری جمعین سلاتن ہوگا یعنی کہ ظاہری طور پر دیکھنے میں تو لگے گا کہ یہ دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ رہی عورت لیکن وہ اصل میں ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھ رہی اسی طرح سے مغرب اور کا مسئلہ ہے وضو والی روایت تو ابھی پیچھے گزری اسی طرح سے ایک عدی بن ثابت عالبی انجدی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ متاحزہ یعنی وہی وہ عورت جس کو بیماری کا خون جاری ہو رہا ہے نکل رہا ہے تو تدائی فلام اقرا کہ ان ایام میں نماز چھوڑے گی جن ایام میں اس کے ہم عمر سہیلیاں نماز چھوڑتی ہیں یعنی کیا مطلب اس کا اصل میں وہ عورت جسے بیماری کا خون آتا ہو اب وہ اس عورت کی جو ہے تین حالتیں ہوں گی ایک حالت تو یہ ہوگی کہ وہ عورت خود اپنے اندر اتنی امتیاز اتنی صلاحیت رکھتی ہوگی کہ وہ اپنے ناپاکی کے دنوں کو جانتی ہوگی کہ ہاں ان دنوں سے ان دنوں تک جو ہے اس کی ناپاکی رہتی ہے اس دن سے اس دن تک ناپاکی رہتی ہے تو وہ عورت ان دنوں میں نماز چھوڑے گی بقیہ دنوں میں نماز پڑھے گی اور ایک عور عورت کی یہ حالت ہو سکتی ہے کہ وہ عورت خون کے ذریعے سے پہچان لے گی کہ حیض کا خون کس طرح ہوتا ہے اور جو ہے شہازہ کا بیماری کا خون کس طرح ہوتا ہے تو اس طرح سے اس عورت کے اندر اگر صلاحیت ہے پہچان کرنے کی تو اسی صورت میں وہ ہاں جن دنوں میں وہ پہچان لے کہ ہاں یہ داپاکی کا خون ہے تو ان دنوں میں نماز چھوڑ دے باقی دنوں میں نماز ادا کرے ایک وہ عورت ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی دونوں میں سے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو آ? نہ اس کو بیماری کا خون اور آ? کیا کہتے ہیں ناپاکی والے خون میں کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے ایام کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کے کتنے دنوں تک اس کا جو اس کی ناپاکی رہتی ہے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتایا جو اس حدیث میں ہے کہ ان ایام میں وہ نماز چھوڑے گی جن ایام یا ان دنوں تک آ? نماز چھوڑے گی جن دنوں میں جن دنوں تک یا جتنے دنوں تک اس کی سہیلیوں اس, اس کی سہیلیاں جو ہے نماز چھوڑتی ہے پتہ کر لے گی پتا لگا لے گی کہ ہاں اس کی ہم عمر جو سہلیاں ہیں کن کتنے دنوں تک وہ ناپاک رہتی ہیں کیونکہ اب یہاں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو نہ فون کے ذریعے سے پہچان ہو رہی نہ اس کی اپنی عادت کا کوئی پتہ ہے تو ایسی صورت میں اب نماز کو ادا کرنا ہے نا نماز ادا کرنا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہاں وہ بھائی تمام دنوں میں وہ نماز چھوڑ دے کتنے دنوں تک جو ہے وہ نماز چھوڑے گی گھر سے نے جو ہے امام شاقر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کم از کم جو ہے حیث کا دن ایک دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن امام ابو بہنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کم از کم جو ہے تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ایام ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو علماء نے اما نے کہا ہے کہ یہ دنوں تک ہو بلکہ عورت اپنی عادت کے حساب سے جانے پہچانے گی کہ کتنے دنوں تک وہ ناپاک رہتی ہے ایسی عورت تو یہ تین حالتیں ہو گئی عورت کی وہ عورت جس کے استحاضہ کا خون ہے اور بیماری کا خون جس کے یہاں جاری ہوتا ہے وہ تین حالتیں یا تو اپنے ایام کے دن کو جانتی ہو تو ان دنوں تک وہ نماز چھوڑ دے گی باقی دنوں میں نماز پڑھے گی یا خون کے ذریعے سے پہچان ہو اس کو ان دنوں تک وہ نماز چھوڑے گی باقی دنوں میں نماز پڑھے گی یا اس کی اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر کے ہاں جتنے دنوں تک ان کا ان کی نماز چھوڑتی ہے اتنے دنوں تک وہ نماز چھوڑ دے گی باقی دنوں میں نماز ادا گی اگه کروات ہے حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی وان حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت استحاضه حیضه كثيرا شدیدہ فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استت فقال انما هي رقه من الشيطان فتحيضي سته ايام او سبعه ايام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإذا كان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيظ النساء فإن قذيت على أن تؤخر الظهر وتعجل الأسرة ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جمعا أو جميعا ایک لمبی روایت ہے یہ کہ حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی کہتی ہیں کہ مجھے بہت شدت کے ساتھ استحزا کا خون نکلتا تھا بہت زیادہ بیماری کا یہ خون نکلتا تھا تو میں مجبور ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بتایا کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ کچوکا ہے شیطان کی طرف سے ہے یہ لہذا تم چھ یا سات دن تک اپنے حیض کو شمار کرو حیض کی حالت میں چھ یا سات دن تم رہو تم مختصری پھر غسلے کرو لہذا جب جب تم پاک ہو جاؤ پاک ہو جاؤ بھائی پاک دستن پاکی تہارت حاصل کر لو تو چوبیس دن یا تیئیس دن تم نماز پڑھو اور اسی طرح سے روزے رکھو اور نماز پڑھو تم ایسا اگر کروی تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گی فائن نہ دال کے لیک فالک اللہ شار ہر مہینے ایسا ہی کرو کیونکہ یہ ایسی خاتون تھی کہ ان کو بڑی لمبی مدت تک جو ہے ہاں جو ہے وہ خون آتا رہا اس طرح کا بیماری کا تو انہوں نے یہ ایسا مسئلہ پوچھا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہو دیکھیے یہ لفظ اس لفظ پر غور کیجیے گا اس لفظ پر غور کیجیے گا کہ علماء نے غسل کرنے کو مستحب اور سنت کیوں قرار دیا واجب کیوں نہیں قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہو کہ تم ہاں ظہر کو مؤخر کر دو تھوڑا لیٹ کر دو یعنی اس کے آخری وقت تک اور عصرے کو اول وقت میں پڑھو پھر تم غسل کرو اور غسل کر کے پاک ہو جاؤ پھر تم ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھ لو اگر تم اس پر طاقت رکھتی ہو تو ایسا کر لو اسی طرح سے اس مغرب میں کہ مغرب کو مؤخر کرو لیٹ کر دو اور عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھو ہاں لیکن اس سے پہلے کہ تم غسل کرو غسل کر کے پھر تم ظہر مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کر لو تو یہ تمہاری تمہارے لیے بہتر ہے ففالی اگر ایسا تم کر سکتی ہو تمہارے اندر طاقت ہے تو کرو تو یہ اس طرح کا بیان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا حکم دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ چیز یہ امر یہ حکم جو ہے واجبی نہیں ہوتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقت سلیم نماز و تو کہ صبح کی نماز کے لیے بھی ہاں تمہیں ایک غسل کرو اور نماز ادا کرو کال بہ آجب العمر نے الہیا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک دونوں دو معاملوں میں سے ہاں یہ زیادہ محبوب ہے یہاں پر دیکھیں اگر غور کریں ہم لوگ تو دو معاملہ کون سا ہے دو امر دو حکمے کے دونوں حکمے میں سے میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کون سا دو حکم ہے ایک وضو والا اور ایک غسلے والا صلی اللہ کے رسول وسلم نے غسل کرنے کو پسند کروایا چونکہ چونکہ عورت کے لیے تو دقت کی دقت کا باعث ہے خاص کر کے آ, جہاں پانی کی دقت ہو یا یہ کہ جو ہے جاڑے کا موسم ہو ٹھنڈی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو ٹھنڈا پانی میسر نہ ہو جیسے کہ آج کل کم موسم ہے بڑی مشکل سے آدمی گھر میں رکھتا ہے پانی تب جا کر کے ٹھنڈا پانی ملتا ہے نہانے کے لیے تو اگر ایسا نہ ہو تو عورت جو ہے چونکہ یہ حالت ہے اس کے حالت سے قریب قریب سمجھ میں آتی ہے ہاں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اس میں صاف صفائی اور پاکی زیادہ ہے اس حدیث کو بھی آپ کے یہاں کتاب میں جو ہے ضعیف قرار دیا گیا لیکن یہ حدیث بھی صحیح ہے دیکھیں امام حافظ نظر رحمتہ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ سر بخاری امام بخار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین کی ہے امام تلمیزی کہتے سال تو محمد میں نے محمد یعنی جب بھی امام بخار رحمۃ اللہ علیہ محمد کہیں تو اس سے مراد کون ہے محمد ابن اسماعیل الباری امام بخاری کا نام کیا ہے محمد بن اسماعیل تو میں نے محمد بن اسماعیل یعنی بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہزا حدیث الحسن کہ حدیث حسن صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر اب یہ پتا نہیں کس سبب سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جی تو اس, اس حدیث سے کیا پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر عورت طاقت رکھتی ہے قوت رکھتی ہے تو اسے جو ہے تین غسلے کرنا چاہیے اگر اس طرح کی بیماری کا وہ شکار ہو جاتی ہے تو لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتی تو وہ وضو کر لے اور وضو کر کے لماز پڑھ لے کافی ہے اس کے لیے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے مانا رضی اللہ تعالی ان ام حبیبتا بنت تجشن شکت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ام کو تھی قدرا ماکان تحبس کی حیبت کی تسلی فکان تقسل مسلم وقی روایت البخاری و تو کل سلاد وہی داود وغیرہ دیکھیے یہاں بھی غسل کا بھی بیان ہے وضو کا بھی بیان ہے ایشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خون کی شکایت کی یہی جو کیا کہتے ہیں استحاظہ والا اور بیماری والا جو خون ہوتا ہے اس کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم اتنے دنوں تک نماز وغیرہ سے تم رکی رہو جتنے دنوں تک تمہارا حیض تمہیں روکتا ہے یعنی جتنے دنوں تک تمہاری ناپاکی رہتی ہے اتنے دنوں تک تم رکی رہو یعنی گویا کہ یہ ایسی خاتون تھی جن کو اپنے حیا جو ہے ناپاکی کے ایام معلوم تھے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ جتنے دنوں تک تم آپاقی کی حالت میں رہتی ہو اتنے دنوں تک تم جو ہے نماز سے رکی رہو باقی پھر اس کے بعد جو ہے غسلے کرو غسلے کرو تو حضرت عاشر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتی ہیں کہ فکار تسلی الق کہ پھر ان کی ان کا حال یہ تھا کہ یہ ہر نماز کے لیے وہ غسلے کرتی تھی صحیح مسلم کی روایت ہر نماز کے لیے غسلے کرتی تھی صحیح بخاری کی روایت کیا ہے اس میں کیا ہے تم مختصلی صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے وہ تغلس گویا کہ دونوں کا لفظ دونوں لفظ ہے تم مختصلی و تغب گویا کہ واؤ یہاں پر جو ہے او کے لیے ہے کہ تم غسلے کرو ہر نماز کے لیے یا وضو کرو غسلے کرو یا وضو کرو دونوں تمہارے لیے کافی ہے تو بہت ساری روایتیں ہیں کہ ایسی عورت جو بیماری کا شکار ہو تو وہ جو ہے ان دونوں میں سے جو اپنے لیے بہتر سمجھے ہاں وہ ایسا کر لے اور ایسا بھی کر سکتی ہے عورت کہ کبھی اگر عورت کو فرصت ہو تو جو ہے نہا کر کے نماز پڑھ لوں کبھی موقع نہ ملے تو وضو کر کے نماز پڑھ لوں ایسا کر سکتی ہے اب آگے اور اسی طرح کے کچھ مسائل ہیں وہاں ام عقیت ردی اللہ تعالی نہ کن لال قدرتا و سفرتا دیکھیں حیض کی ناپاکی سے اور حس کے ختم ہو جانے کے بعد جب عورت کو یقین ہو جاتا ہے تو عورت غسلے کرتی ہے غسل کر لینے کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ زردی مائل یا مٹیالے کلر کا کچھ پانی نکلتا ہے تو عورت پھر کیا کرے اس کو کیا کہتے ناپاکی سمجھے پھر وہ نماز چھوڑ دے یا کیا کرے اس کا بیان ہے امیہ تر... ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی القدر صحابیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن نہ جب صحابی کہیں ہم ایسا کرتے تھے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز متعلق ہے کہ ہم نبی وسلم کے پانی کو, و سفرہ اور سفرہ کو یعنی زرد کلر کے پانی کو ہم کچھ نہیں شمار کرتے تھے لال اور بعد اب کہ پاک ہو جانے کے بعد پھر ہم ان کو ہاں اس طرح کے پانی کے نکلنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے بعض عورتیں جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی یہ سمجھتی ہوں کہ پھر ناپاک ہو گئی نہانے کے بعد جب بھائی عورتوں کا ایک مخصوص دن ہے اور جانتی ہے کہ پھر پاک ہو جاتی ہے پاک صاف ہو لینے کے بعد غسل کر لینے کے بعد پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کی چیز نکل آئی ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ناپاک نہ سمجھے بلکہ ہاں پاک ہو جانے کے بعد پاکی کا ناپاکی کا غسل کر لینے کے بعد جو ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ ایک عام چیز ہے کوئی اس کا تعلق جو ہے وغیرہ سے نہیں ہے ہاں البتہ اس کے ایام میں مثال کے طور پر کسی عورت کی عادت ہے پانچ دنوں تک ناپاک ہونے کی ناپاک رہنے کی پانچ دنوں تک خون اس کا جاری رہتا ہے اب ایسا ہوا کہ دو دن کے بعد جو ہے اس نے اس طرح سے زردی اور جو ہے یا مٹیالے کلر کا جو ہے براؤن کلر کا کچھ پانی وانی دیکھ لیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں وہ پاک ہو گئی ہاں بلکہ اپنے ایام میں حیض کو شمار کیو کرے کیونکہ ایسا ہاں ابھی ہوا ہے جو ہے میں خون بھی پھر سے جاری ہو جائے تو اس طرح سے اگر حیض کے دنوں میں بیچ دنوں میں اس طرح کا کوئی پانی آتا ہے تو وہ ایسا نہیں وہ عورت وہ اسی ناپاکی کی حالت میں رہے گی البتہ مکمل پاک ہو جانے کے بعد اگر اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر عورت جو ہے اپنے آپ کو پاک سمجھے اور نماز نہ چھوڑے نماز ادا کرتی رہے اور دوسرے دوسری جو جن کا تعلق جو ہے جن عبادت کا تعلق جو ہے اس سے ہے وہ کرتی رہے صحیح بخاری اور اس کی روایت ہے امر عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی نصیبہ ہے نصیبہ بنتکاب اور یہ بڑی جینقر صحابیہ تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مردوں کی طرح سے جو ہے غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے لڑی اور غزب احد کے موقع پر جو ہے بڑی جابازی کے ساتھ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دیا آج روایت ہے وَعَنَا صلی اللہ علیہ اس ناؤ مسلم یہاں ناپاکی کے ایم میں عورت سے میاں بیوی بی کس حالت میں رہیں اس کا بیان شروع ہو رہا ہے یہاں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے کے یہودی یا عام طور سے یہودی جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہو جاتی تھی حائزہ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ کھانا تک بھی نہیں کھاتے تھے بلکہ بعض اس سے بعض روایتیں ہیں یا کہہ کہ بعض اس طرح کے ان کے سلسلے میں معلومات ہیں کہ وہ عورت کو بالکل الگ تھلگ کمرے میں کر دیتے تھے عورت کو الگ تھلگ کمرے کمرے میں کر دیتے اس کا برتن الگ اس کا کھانا الگ سب کچھ الگ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے عورتوں کا خیال کیا اور اس طرح سے عورتوں پر سختی اور زیادتی نہیں کی یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو اس کا کیا مطلب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کلشین لل نکاح سوائے مخصوص کام کے سوائے مباشرت اور جمع کے عورت سے مرد عورت یا میں ابھی آپس میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مل سکتے ہیں ساتھ لیٹ سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں رکھ کر سکتے ہیں یہ غیروں کے ہاں ہے کہ اس حالت میں عورت کو بالکل جو ہے وہ سمجھتے ہیں بیکار کار سمجھتے ہیں اور چھات وہ سمجھتے ہیں ایسا اسلام میں نہیں ہے اسلام نے اجازت دی ہے دیکھیے اس سے کھل کر کے اور واضح روایت ہے حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے اور دین میں دینی مسائل میں کسی طرح کا شرم و خیال یا اس طرح سے شرم کو معنی نہیں ہونا چاہیے دیکھیے حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتی ہے کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے مسائل ہے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمرني متفق حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ناپاکی کے ایام میں جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں باری ہوتی تھی تو ناپاکی کے ایام میں ہے اس کے ایام میں مجھے حکم دیتے تھے کہ میں اچھی طرح سے اظار کس لوں اچھی طرح سے اظہار کسلو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے لیٹتے تھے لطف اندوز ہوتے تھے ایک لفظ یہاں پر ہے عام طور سے لوگ جو ہے ترجمہ کرنے میں بہت غلطی کرتے ہیں لفظ کا ترجمہ کرنے میں بہت غلطی کرتے بعض کتابوں میں بھی وہ ہم نے پڑھا اور بعض لوگوں نے جو ہے اعتراض کرنے والوں نے لا کر کے تراج ہم کو دکھایا کہ سنٹر کی کتاب میں ایسا لکھا ہے لفظ مباشرہ عربی میں بشرا کس کو کہتے ہیں یہ اس چمڑی کو کہتے ہیں کو اس کن کو کیا کہتے ہیں بشرا کہتے ہیں باشرا یوباشر مباشرت معنی ہوتا ہے چمڑے سے چمڑے ملانا بدن سے بدن ملانا اس کا یہ اصلی معنی ہے اس کا ایک جو ہے دوسرا معنی ہے جو میاں بیوی کے خاص کام کو بھی جو ہے اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کا وہ اصلی معنی نہیں ہے اس کا کیا ہے ایک مجازی معنی کہہ لیجئے کہ ایک دوسرا مانوی معنی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے جمعہ کا لفظ استعمال کیا جائے خاص لفظ استعمال کیا جائے میاں بیوی بی کے ملنے کو اس کو جو ہے مباشرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ لفظ عربی میں تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اس معنی کے لیے لیکن اردو میں جب استعمال ہوتا ہے مباشرت تو اس کو میاں بیوی بی کی ملاقات کو اہم ملاقات کو مباشرت کہتے ہیں تو یہاں پر وہ لفظ مباشرت کا لفظ آیا ہوا ہے کہ یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ لیٹتے تھے میرے ساتھ جو ہے گھلتے ملتے تھے اس طرح سے ہاں ہنسی مذاق کے لطف اندوز ہوتے تھے اب اس کا ترجمہ اٹھا کر کے ملوی صاحب جو ہے کر دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے ہاں میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو اب مباشرت کا لفظ اردو میں جو ہے دوسرے معنی میں استعمال ہے کئی لوگوں نے مجھ کو کتاب لا کے کہیں کہیں, کہیں دعوی سینٹر کی چھپی ہوئی دکھایا تو دیکھیے آپ لوگ داوا سینٹر میں یہ سب سکھاتے ہیں تو یہ بات جو ہے ترجمہ کرنے میں اسی وجہ سے دیکھیے انہوں نے اس بات کا احتیاط کیا یہاں پر یہاں پر احتیاط کیا کہ انہوں نے لکھا کہ پھر میرے ساتھ لیٹ جاتے یعنی بدن سے بدن ملا لیتے اور میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی کیونکہ حدیث کا لفظ ہی بتا رہا تھا پہلے بتا رہا ہے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے میں اچھی طرح سے اظہار کس لیتی تھی اظہار سمجھتے ہیں کہ نہیں ہاں? مزار کہتے ہیں نیچے والی مطلب مرد لوگ جو نیچے والا حصہ وہ استعمال کرتے ہیں لنگی جس کو کہتے ہیں اب عورتیں بھی اس زمانے میں جو ہے آج کل کی طرح سے شلوار اور یہ وہ سب نہیں اس زمانے میں بھی عورتیں جو اس طرح کی چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتی تھیں کہ وہ اچھی طرح سے اس کو کس لیں جب کس لیا ختم معاملہ اعتراض کرنے کا کیا ہے کیونکہ یہ اس حدیث کو لے کر کے مستشرقین نے اسلام دشمنوں نے بھی بہتر اعتراض کیا اس حدیث کو لے کر کے کہ دیکھو تمہارے نبی کیسا کرتے تھے آگے والے لفظ کو وہ لے لیتے تھے پیچھے والے لفظ کو سمجھتے ہی نہیں پیچھے والے لفظ کو جوڑ دیتے تھے پہلے ہی یا ہے اللہ کے ہے یہ لفظے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اظہار کس لینے کا حکم دیتے تھے جب اظہار کس گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا اعتراض تمہارا تو بالکل بلا وجہ ہے اور کیا کہتے تمہارے اعتراض میں کوئی دم نہیں کہ جب ادارکس لیا تو پھر مباشرت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے اسکن اسکن بدن بدل ملانا لے جانا آپس میں میاں بیوی بی کا یہ مطلب ہے آسمان میں آئی؟ جی. اس لیے کبھی بھی ہمیشہ کہیں بھی ترجمہ آپ کریں تو لفظ یہ اس لفظ کا ترجمہ اردو والا مباشرت نہ کریں کیونکہ اردو میں جو ہے مباشرت کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ایسا میاں بیوی بی آپس میں کر سکتے ہیں ہاں؟ اور اوپر بھی لفظ ہے کہ ہاں بھائی جمع کے علاوہ بھی بھی آپ نے آپس میں جس طرح سے رہنا سہنا چاہیں لیٹنا اٹھنا بیٹھنا چاہے کر سکتے ہیں جی اس تعلق سے کوئی سوال چلے عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدی یا تھی امراط اپنی جگہ پر درست ہے صحیح ہے کہ اگر غلطی سے ناپاقی کی حالت میں میاں بیگی بی آپس میں ملنے یا مرد مجبور کرے عورت کو حالانکہ منع ہے اللہ کے رسول ایک حدیث میں بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے ہاں وہ مجھے چونکہ مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے اس لیے میں ابھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو کہ اسی تعلق سے ہے یا اس میں کچھ دوسرے لفظ ہیں بہرحال تو اگر کسی میاں میں سے کسی سے غلطی ہو جائے اس طرح سے مجبور کرے شوہر بیوی کو اور نہ باقی کی حالت میں آہ, شوہر غلطی کر بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کریں ایک دینار یا نصف دینار ایک دینار کی قیمت آج کتنی ہوگی ایک دینار کی قیمت آج زیادہ ہو جائے گی ہاں پتا لگا کیا یہ نظر الدین صاحب ایک دینار کی قیمت کیا ہے اگر سونے کا سکا سمجھیں گے پتہ نہیں ایک تولہ کا ہوتا تھا کہ چھوٹا ہوتا تھا کہ بڑا ہوتا تھا ہوں پھر بھی دو چار پانچ سو ریال تو ہوں گے ہی ہوں تو ایک دینار یا نش دینار جو ہے وہ سب کا کرے اب اس میں علماء نے نسچ دینار ایک دینار میں تھوڑا سا وہ فرق کیا ہے یا کہ ایک دینار کرے یا نش دینار کرے تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ اختیار ہے اس میں اختیار ہے اس میں چاہے ایک دینار کرے یا نسل دینار کرے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اختیار نہیں اس میں تھوڑی سی حکمت یہ ہے کہ اگر شروع ایام میں وہ جاتا ہے کر ایسا کر لیتا ہے تو ایک دینار اور آخر میں کرتا ہے تو نسچے دینار بہرحال احتیاط کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس میں بہت ساری بیماریوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے ہاں جی آگے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصلی متفقن علیہ اس میں اور جو ان ایام میں ہونا نا پاکی کی حالت میں ہو تو اس کو اس کو نہ نماز پڑھے وہ اور نہ روزہ رکھے البتہ نماز کی قضا نہیں کرے گی لیکن روزوں کی قضا اس کو کرنی پڑے گی ہاں دوسرے رمضان تک یہ رخصت ہے لیکن بہرحال جتنی جلدی ہو سکے ان روزوں کو وہ قضا کر لے اس میں اصل میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے ایک حدیث کا یہ ٹکڑا ہے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا کہ میں نے تم عورتوں سے زیادہ ہاں عقل کو کم کرنے والی اور دین کو کم کرنے والی میں نے نہیں دیکھا تو صحابیات نے ارض کیا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ عقل کو کم کرنے والی اور جو ہے دین کو کم کرنے والی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ عقل کو کم کرنے والی یہ ہے کہ ہاں بعض عورتیں ہوتی ہیں ہاں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے جو ہے بڑے بڑے مرد جو ہے کہ جب عورت جو ہے حالت حیض میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہے روزہ نہیں رکھتی ہے جبکہ کہ ہاں مرد کے ساتھ یہ چیز نہیں پیش آتی ہے تو گویا کہ گویا کہ یہ دین کی کمی ہو گئی یہ دین کی کمی ہو گئی کہ پانچ دن مہینے میں وہ نماز نہیں پڑتی ہے مرد لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے وضاحت فرمائی اور یہاں پر حدیث کا وہی ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا سمجھتا بس یہیں تک رکھتے ہیں ان شاء اللہ کافی ہوگا جی جی شیخ گوگل سے پوچھ لیا آپ نے یہ منظور ہوئے نا یہ شیخ گوگل سے